السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلامي كاسي تسكى مركز رحماني ومسجد بحقه إن الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونعوذ بالله ناشرور نفسنا ومن سجيات أعبارنا من يهده الله فلا مذلله ومن يظلل فلا حديله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا املته الله حق القات ولا تظلموا الا بالعدل يا ايها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَنِسَاءً بَطَّلَ اللَّهُ الَّذِينَ تَصَادَدُوا بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ ومن يتعي الله ورسوله فقد فاذا فوضا عديما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغ الأمور مختلفاتها وكل مفتة البلعة وكل بلعة ضلالة وكل ظلالة في النار من يذع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يأس الله ورسوله فقد ظلّى وغضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإن تحميد المجيد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 لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر من كل سلام اللہ رب العزت کی رحمتوں کی طرف سفر جاری ہے کل ہم نے اس ماہر سیام کا استقبال کیا تھا اور آج آخری عشرے سے استقبال کی تیاری ہے یہ آخری عشرہ یوں سمجھنے کے زمانے کی کریم ہے جد و کے یہ دن ہے ام موم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ مالا غیر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری اشرے میں جو محنت کرتے اور کوشش کرتے وہ محنت کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے آپ کی محنت آپ کی سڑی جد و اشتہار اس آخری شریف جو اس کا عالم ہوتا کسی اور دن میں نہ ہوتا ام المین سجید عائشہ صدیقہ رضی اللہ نحا سے ایک اور روایت ہے صحیح بخاری مسلم کی اذا داخل داخل شد جب آخری اشرہ شروع ہوتا تو رسول سلیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کسلے سے اور تمام راتیں جاگ اور اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے تھے اس آخری ایشرے میں یہ جی تین آپ کے معمول دعا کرتے تھے کمر کس لینا یہ اشارہ ہے محنت کی طرف کوشش کی طرف اور بہت زیادہ مشقت برداشت کرنے کی طرف یہ اس کا دوسرا مانا ہے بستر سے الگ ہو جانا بیویوں سے الگ ہو جانا اور آپ کا دوسرا مانو پوری رات جاگنے کا ہوتا اور تیسرا معلوم اپنے اہل خانہ کو بھی جاگنے کا حکم دیتے انہیں بھی جگایا کرتے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اشر بڑی عظیم شان منفردوں پر مشتمل دے. اس اشرم میں ایک رات آتی ہے خیر الف شہر جو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل یہ تقریباً چوراسی سال سے چلتے ہیں وہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں یہ کہ ایک رات چوراسی سال کی عبادت کے برابر ہے صحیح یہ ہے کہ یہ ایک رات چوراسی سال کی عبادت سے افضل کتنی افضل ہے اس کی مقدار اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس افضلیت کو بنم رکھا ہے ممکن اس افضلیت میں تفاوت ہو کچھ لوگ بہت ہی زیادہ مخلص ہیں اور کچھ لوگ بہت ہی زیادہ اس رات کو نبی اسلام کی سنت کی اطلاع سے بھر دینے والے ہیں تو ان کا اجر و سواد کہیں زیادہ ہو جائے گا اور بہت ہی بڑھا دیا جائے گا اس آخری عرشے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو معمول تھا وہ احتکاب کا اور یہاں بھی عمر مومنین سید عائشہ صدیقہ رضی النحا ہی سے روایت, روایت ہے بخاری مسلم کی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آفل اشر میں احتکاف فرمایا کرتے تھے حتیہ تو حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وفات دے دی یعنی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکاف کیا یہ آپ کا دائمی معمول تھا ایک اشر و نہ کر سکے تو اگلے سال بیس دن کا احتکاف فرمایا تھا تو یہ آپ صلی وسلم کی دائمی سنت تھی اس کا اصل حضف کیا تھا اسی شب قدر کو کہا لینا لیلت القدر کی تلاش کرنا پوری یکسوئی کے ساتھ احتکاف کا معنی ہے علاق ان اللہ کی مخلوقات سے تعلقات توڑ دینا اور اپنے پرور کی طرف متوجہ ہو جانا پوری صلاحیتوں کے ساتھ اور شدید محنت کے ساتھ اللہ کی مخلوقات سے ناطا جوڑ دینا اور صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ناطا جوڑ دے بیرا احتکاف جو ہے صرف خلوت ہی نہیں بلکہ خلوت در خلوت کی عبادت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آتے تھے اور مسجد میں بھی ایک چٹائی کا کمرہ بنا لیتے اور اس میں خلوت گزی ہو جاتے اور زیادہ تر آپ کا وقت اسی کمرے کی تنہائی میں گزرتا اور یہی احتقاف کا مقصد ہے کہ خوب تنہائی اختیار کی جائے اور جو لوگوں سے اختلاط ہے اس سے گریز کی جائے یہ احتقاط کی شقہ ہے اور احتقاط کا مقصد تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت ہو اور اصل حزف کی طرف بندہ رواں رواں ہو اور وہ ہدف مینت القدر کو پا لینے کا ہے للت القدر کیا ہے بعض الرحمان اسے استدرا کے الفاظ دیے ہیں کہ جس بندے کی عمر ضائع ہو چکی ہو جو اللہ کے دربار سے ایک عرصہ ذہر حاضر رہا ہو اس کے لیے تلافی کرنے کا ایک سبب ہے جو زندگی گزر چکی غفلت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اللہ تعالی سے دور رہتے ہوئے اس غفلت کو دور کرنے اور پورا کرنے کا ایک سبب ہے کہ ایک ہی رات چوراسی سال کی عبادت سے زیادہ اجر دے دیتی ہے تاکہ وہ ساریاں پو پوری ہو جائیں ان کا استدراک ہو جائیں ان کوہیوں کا ازالہ ہو جائے اور پھر بندہ رمضان کے ساتھ ایک بھرپور عزم کے ساتھ اللہ کے دربار میں مستقل حاضری کا طریق اختیار کر لے ایک پورے تسلسل, تسلسل کے ساتھ یہ احتقاب کے مرکزی مقاصد ایسے ہیں ایسے ایسے رسول ترم تو کی حدیث دیم ہے اور یہ روایت بھی عمل مومنی ہے سید عائشہ سے جیتا اور سے مرضی ہے ہماری ماں نے ہمیں بڑا علم دیا ہے اور گھر کے تقریباً بیشتر امور انہیں کی روایت سے مجبور ہیں علم کا شوق تفقوں کا شوق ان پر غالب تھا بارد اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پوری عمر تعلیم و تعلم میں صرف کر دی امام مسروق رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے ان سے علم لے کر آیا کرتے تھے اور پھر لوگوں کو اپنے شاگردوں کو وہ علم دیا کرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ حد ست نے سازقہ بن تو یہ حدیث مجھے اس خاتون نے سنائی ہے جو کہ سازقہ ہے سچی ہے اور سب سے سچے انسان کی بیٹی ہے حبیب حبیب اللہ اللہ کے حبیب کی محبوبہ ہے اللہ کے حبیب کی پیاری ہے اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہے, حبیب ہے, حبیب ہے المبرأت من فوق سبع احسما جس کی پاک پاکدانے کی گواہی ساتویں آسمان سے اترے اللہ کی وحی بن کر تاکہ قیامت تک اس گواہی پہ ممبر و محراب پر پڑھا جائے وہ خاتون جسے بعض اوقات جمریل امیر سلام کر کے جاتے وہ خاتون جنہیں بعض وقت اللہ کا سلام پہنچایا جاتا ہے وہ خاتون جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عائشہ سے نکاح سے قبل مجھے کئی بار انہیں خواب میں دکھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہاروں کا پھر دنیا والآخرہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن یہ علم اور یہ حقیقت علم ہے علم مقفا مسجد شاعری کا نام نہیں وہ سادہ سی باتیں جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیں اور بندے کے دل کو اللہ کی خشیت سے بھر دیں وہ علم ہے اور یہ علم سید عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے حاصل ہو رہا ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی نیراض ہے جسے انہوں نے بانٹا اور اعلی مر تو ہم تک پہنچا تو انہیں سے روایت رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہر روز نئی القدر فی اشر اللہ شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے اور ایک حدیث میں فل وطر مندر اشرے لگا کے آخری عشرے کی تاک راتو لیلت القدر کو تلاش کرو تو چحتکاف کے مقاصد میں سے یہ اہم ترین مقصد ہے کہ اس شب کو تلاش کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے انسان کمر بستہ ہو جائے اپنے عزیزوں سے کٹ جائے اہل و ویار سے کٹ جائے بلکہ تمام مخلوقات سے کٹ جائے اور اس عشرے کی خلوت اختیار کر لے اللہ کے سامنے روئے گئے توبہ تو استغار کرے رجل الکار اللہ خال ان کو ہو جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اسے اللہ ربڑ عزت کی آمد کے دن اپنے سائے نے دے دیں گے تو احتکاف ایک بہترین موقع ہے خلبتوں کے آنسو بڑھانے کا اور خلبتوں میں اللہ کے ذکر کر اللہ تعالی کو یاد کرنے کا اور اگر انسان کی آنکھوں سے نزامت کے آنسو بہ جائے لائنس ان کی قطر کرے گا قطر دو قطرے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے بہت میدان جہاد میں بہا دیا جائے وہ قطر تو سکیمت بن خشیت اللہ اور دوسرا آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہا دیا گیا تو جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں تو اللہ تعالی قیامت آمد کی اس شخص کو اپنے سائے میں لے لے گا راحت والا سایہ جبکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور بڑی شدید گرمی ہوگی لوگ پسیبوں میں ڈوب رہے ہوں گے اس وقت یہ سایہ یقیناً خال کے کائنات کی عظیم شان رحمت ہوگا یہ مقاصد ہیں اعتکاب کے کہ بندہ تنہائی اختیار کرے تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے قوان پاک کی تلاوت کرے یہ تلاوت اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ تعالی گویا بندوں سے مخاطب ہے اور بندہ خود وہ اللہ کا پیغام پڑھ رہا ہے جو اللہ نے خود پڑھا جویر امین نے پڑھا اور محمد الرسول اللہ نے پڑھا یہ احتقاف کی عبادات ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے پیارے بہن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی <سلم> معمولات تھے <سلم> پر... آپ قیام الحل فرماتے جس کو آپ تراویح کہتے <سلم> <دلد سلم> ہیں پھر جبریل امین م.. <سلم> سے وہی کا دور ہوتا اور صاحب صاحب آپ کے پاس مال ہوتا جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور غربار مساکین میں بانٹ دیتے اتنی تیزی اور کثرت کے ساتھ جیسے آندھی چلتی ہے وکان اجمد ہی جب جمین میں آپ کے پاس آتے قرآن کا دور کرتے اس وقت آپ کی ثقافت بڑے عروج پر ہوتی بڑی شدت کے ساتھ ہوتی اور آندھی کی رفتار سے فرق اپنا مال آپ خرچ کیا کرتے تھے تو گویا یہ دو معمول ہو گئے ایک راتوں کا قیام اور سجدے اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور پھر یہ دونوں معمول صدقہ کے ساتھ جڑ جائیں وقفہ نہ آنے پائے پھر انسان ثقافت کے ڈھیر لگا دے اللہ کے ایمان خرچ کرے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات احتقاط کی حالت میں جو کہ آخری عشرے میں اصل توجہ گناہوں کو بخش کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ گناہوں کا معاملہ بڑا سنگین ہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں کے دن یہ گناہ چھپائے نہیں جائیں گے الا ماشاءاللہ ان کا اظہار ہوگا برسر عام ہوگا الخلائق ہوگا اور سارے اولین و آفرین کے سامنے سامنے یہ گواہی بہت سی چیزیں دیں گے زمین دیں گے فرشتے دیں گے انسان کے آغا دیں گے وہ صحیح دیں گے جو فرشتوں میں لکھے ہیں جب تک انسان زندہ رہے فرشتے لکھتے ہیں جب انسان مر جائے گا تو وہ صحیح اس کی گردن میں لٹکا دیے جائیں گے قبر میں ساتھ لے کر اترے گا اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو ان صحیفوں کو لے کر اٹھے گا وہ صحیفے کھول دیے جائیں گے اور انسان کہے گا بال حادر کتاب نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا سارے گناہ ان سحیفوں کے اندر موجود ہیں نبی رسلان کی صحیح حدیث تو وہ بندہ خوشخبری کے لائق ہے مبارک مبارکباد کے لائق ہے کہ اس کے صحیفے جب کھولے جائیں تو وہ صحیفے استغفار سے بھرے پڑے ہوئے ہر صفحے پر استغفار ہو ہر صفحے پر دوبہ ہو ہر صفحے پر اللہ رب العزت کے سامنے خشیت اور خوف کا اظہار ہو پیارے فرمر محمد رسول اجاس اسی لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ مغفر علی ضملی خلا ہو دوں جل بصغیر ہوں بیر رہی بخط ہو وہ احمد اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کی کوئی دعا نہیں یا اللہ میرے سارے چلان معاف کر باریک بھی اور موٹے بھی بڑے, بھی بڑے بھی اور چھوٹے بھی خلوت کے بھی اور اعلانیہ بھی, بھی وہ گناہ بھی معاف کر دے جو میں نے آمدن کیے اور وہ بھی تو مجھ سے خطر ہو گئے امام الانبیاء تو معصوم تھے یہ دعا ہماری تعلیم کے لیے ہے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شد و مد استغفار کی دعا کر رہے ہیں اور گناہوں کی بخش کی دعا کر رہے ہیں ہمیں کس قدر کرنا چاہیے بعد رسول کریم صلی وسلم ایک ہی مجلس میں سو بار استغفار کر جاتا نبی کا ارشاد ہے اپنے دل میں کبھی کبھی ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں وہ اِن استخص اللہ کو یوم میں رہتا مرہ پھر میں بار استغفار کر ڈالتا ہوں اللہ کے سامنے گڑ ہوں کا اظہار کرتا ہوں اور سو دفعہ استغفار کر ڈالتا ہوں اور اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد استفار ہی ہے گناہوں کو بخشوانا ہی ہے عائشہ جہاں بھی ان کی روایت موجود ہے اللہ کے پیارے بے سے پوچھا القدر اگر میں شب قدر پالوں میں کیا کہوں اللہ سے کیا مانگوں جس کے خزانے بے شمار ہیں جس کی اثا اور دین بے مثل ہے اس سے آج کی رات کیا مانگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں عائشہ دی یہی کہتی رہنا اللہ کافو افافی یا اللہ تو افو ہے تجھے افو پسند میرے ساتھ عفو کا معاملہ فرما لے افو اللہ کی صفت, صفت ہے صفت جس کا معنی گناہوں کو بٹا دینے والے گناہوں کی بخشش کے تعلق سے یہ سب سے بڑی صفت, صفت ہے اعتبار سے اللہ کی صفت وقت بھی ہے توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والے اللہ کی صفت غفار بھی ہے گناہوں کو چھپا کر بخش دینے والا اللہ کی صفت ستار بھی ہے ستیر بھی ہے گناوں پر پردہ ڈال دینے والا اور اللہ کی سفت افوی ہے جس کا میں نے گناہوں کو مٹا ہی ڈالنے والا یہ سب سے بڑی صفت ہے کہ تو گناہوں کو مٹا دینے والا تو ہب الف पसंद تجھے افو پسند معاف کر دینا پسند ہے فاف عمی مجھے بھی معاف فرما دے مجھ سے بھی درگر فرما دے جو میری معصیتیں ہیں ان پر افب کا قلم پھیر دے اور ان کو مٹا ڈال عائشہ بس یہی دعا کرتی رہنا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو بخشوا لینا یہ سب سے بڑا انعام ہوگا اس اعتکاف کا اور شب قدر کا کہ یا اللہ مجھے معاف کر اللہ تعالیٰ کو اس کے افغان ہونے کا واسطہ دینا تو گناہوں کو مٹھا دینے والا بلد, بلد, بلد. ایک اور روایت سے رضی مبید. مبید. رسول ہی تو مبید. مبید. مبید. ایک رات میں نے السلام کو بستر سے گم پایا مجھے تشویش ہوئی میں آپ کو تلاش کرنے نکلی کمرے میں دھیرا تھا اچانک میرا ہاتھ اللہ کے پیارے کی پر پڑا جو کہ کھڑی ہوئی تھی منصوبہ تھا جس کا معنی اللہ کے پیارے حبیب سجدے میں گرے او ہوئے اور آپ کی زبان کو کچھ دعائیں تھیں میں نے اپنا کان قریب کیا آپ کی دعائیں سننے کے لیے تو آپ یہ فرما رہے اللہ تھے اللہ نے اعوذ دیکھا وہ من فاتا و بمعافاتک من دکھا اے اللہ میں تیرے رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غضب سے تجھے تیرے رضا کے دیتا ہوں کہ تُو مجھ سے ناراض نہ ہونا آف اور, اور معافی کا واسطہ دیتا ہوں معاف کر دینے کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اپنی سزا سے اپنے عذاب سے بچا لینا محفوظ رکھنا تو یہاں بھی رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت عفو کا واسطہ دے رہا ہے وہ صفت <سفت> جو گناہوں کو مٹا ڈالنے پر منتج ہوتی ہے <سفت> تو عائشہ اگر تم شب قدر کو پالو آلو، آلو، تو یہی دعا کرتی رہنا اللہم اللہ کافون توحم پر اف وفاف ہے اللہ میں ادنا کافون تحم الف وفاف عفو ہے اور تجھے معاف کر دینا پسند جہاں علماء نے ایک اور استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینا پسند ہے اس میں نبی اسلم ایک اور تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس خوبی کو اختیار کرو جب اللہ کو معاف کر دینا پسند ہے تو تم بھی معاف کر دینے کو پسند کرو اور آج کی رات اپنے دل سے ان لوگوں کو معاف کر دو جن لوگوں کی ناراضگی آپ کے دل میں ہو کسی قسم کی عدابت ہو رنجش ہو جب خالق کائنات کی صبح معاف کر دینا ہے تو وہ لوگ اللہ تعالی کی محبت کے مستحق ہوتے ہیں جو اللہ کی صفات کو اختیار کر لیتے ہیں کل قیامت کے دن ایک یکش پیش ہوگا ہاں بندے کیا لائے گا کوئی نیکی سجھائی نہیں دے رہے کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی اچانک بندہ بور اٹھے گا یا اللہ ایک نیکی یاد آ رہی کم تو انل منہ سے وہ اندر در الم کہ میں دنیا میں تجارت کرتا تھا کاروبار کرتا تھا اور میرا معمول تھا کہ وہ شخص جو وقت پر پیسے ادا کرنے کے قابل نہ ہو اسے ڈھیل دے کہ ٹھیک ہے بعد میں ادا کے اور وہ شخص جو مفلس ہو چکا ہو کاروباری گھاٹے کھا چکا ہو اور ادائیگی کے قابل میں رہے میں اس کو معاف کر دیتا تھا یا اللہ یہ نہیں تھی یاد آ رہی اللہ فرمایا کہ میرے بندے تو تو میرے والا کام کرتا رہا معاف کرنا میری خوبی ہے اور ڈھیل دینا میری خوبی ہے تو میرے کام کرتا رہا میں تجھے کیسے دوں تیرے اندر یہ آزادی تو میں کیسے تنگی پیدا کروں اللہ تعالیٰ نجات جاری کر دے گا اگر ہم بھی آج کی رات عزم کر دیں معاف کر دینے کا کہ میرے پروردگار کو معاف کرنا پسند ہے تو میں بھی معاف کرتا جاؤں اور دل سے ان صافیوں کو معاف کر دے جن کی کوئی نہ کوئی رنجش سینے میں ہو اور اس دل کو پاک اور صاف کر لے یہ مزید ایک سبب بن جائے گا گناہوں کی بخشش کا اور خالق کائنات کی ردا کو حاصل کرنے کا تو احتکاف کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ ان کا یہ احتکاف ایک تو دہلت القدر کو پانے کے لیے اور دوسرا گناہوں کی بخش حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوانے کے لیے کیونکہ یہ مہینہ آئے اور گناہ نہ بخشوائے جا سکے تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا دیا جائے گا خالق کائنات نے بڑے مواقع دیے گناہ بخشنے کے تین موقع بڑے اہم ہیں فرمایا کہ رمضان ایمان و احتساب ما تقدم من ہی جو شخص رمضان کے رودے رکھیں کیس کیس ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ایمان کی سلامتی دی ساعت کے ساتھ اور صرف اللہ تعالی سے اجر لینے کے لیے پلزار اس کے سادت تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور فمائے من محفوظ رمضان ایمان و احتساب ما تقدم من وہی اور جو شخص رمضان کا قیام کر لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تیسری چیز منقام ایمان الحتساب میں جو شخص شب قدر کا قیام کر لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے بھی ساغت تمام گناہوں کو معاف کر دے گا تو یہ تین اعمال گناہوں کی بخشش پر منتج ہوتے ہیں جن میں سے دو عمل جو ہیں ان کا نتیجہ رمضان کے پاس جاری ہو کیونکہ رمضان کے پورے روزے اگر وہ ایمان کا مظاہرہ کرے گا اور احتساب کا مظاہرہ کرے گا تو بھی بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا رمضان کی تمام راتیں اگر قیام کرے شبداری کرے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ دونوں جو موقع ہیں گناہوں کی بخشش کے یہ رمضان کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اور واضح ہوتے ہیں کہ پورے رمضان کا قیام اور پورے رمضان کے روزے اگر ان دو شرائط پر قائم ہیں عقیدے کی سلامتی ہے توحید کی پختگی ہے اور اللہ کے پیارے بیرنے بیرنے بیرنے بیرنے، سچا اور پکا ایمان ہے ان کی محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اور عتائد کے ساتھ تو اللہ رب اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گے لیکن شب قدر کے قیام کا نتیجہ رمضان کے دوران ہی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ شب قدر جو ہے آخری اشر کسی رات میں آتی ہے تاک رات رات میں سے کسی ایک اکیسویں ہیں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوتی ہے یہ گھومتی رہتی ہے منتقل ہوتی رہتی ہے تو اس رات کا قیام اگر بندہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ کریں تو گناہوں کی پخش کا نتیجہ بزاً رمضان بزاً کے دوران ہی ظاہر ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے اس نتیجے کو محمد رکھا ہے اگر نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان کر دے کہ آج میں نے فلاں کو معاف کر دیا اور آج میں نے فلاں گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا تو پھر وہ بندے عبادت سے کٹ سکتے ہیں کہ ہم تو پخشے جا چکے ہماری گردنوں کو جہنم سے رہائی نصیب ہو چکی لیے خالق ان نتائج کو مخفی رکھا ہے, رکھا ہے تاکہ بندوں کے ہے رات کی عبادت بڑی اہم ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخش کا موقع سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے یعنی یہ اس رات کے نفائج میں سے ایک نتیجہ ہے دنیا کی تمام راتیں ایک طرف ہو جو رمضان کی تیس راتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا رمضان کی تیس راتیں ایک طرف ہو آخر اشرے کی 10 راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اشر کی 10 راتیں ایک طرف ہو پانچ راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پانچوں ایک طرف ہو شب قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ایک رات زمانے کی کریم ہے یہ ایک رات وہ رات ہے جس رات میں برکتیں اور رحمتیں ادرتی ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے یہ احتقاط کی عبادت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نا انلنا کا نالت القدر تنسلیکرحفی ہم نے قرآن اتارا شب قدر دہلاد القدر زمانے کی راتوں میں سے نزول قرآن کے لیے اس رات کا ہم نے انتخاب کیا یہ رات اسی اسی لیے سب سے افضل ہے سب سے عظیم ہے یہ نزول قرآن کی رات یہ اس کی خوبی خاصیت ہے اسی ایک خوبی کی بنا پر پورے رمضان کو افضل ترین قرار دے دیا گیا اسی ایک خوبی کی بنا پر تو پھر اس خوبی کے ساتھ اس رات کو مزین کی قیام النحل بھی لمبی قرآد کا نام ہے قرآن پڑھنے کا نام ہے اور قیام النحل کے بعد خوب قرآن پڑھے کثرت سے قرآن پڑھے بات حدیث یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندہ قرآن ہی پڑھتا رہے قرآن ہی پڑھتا رہے چاہے وہ دعائیں نہ کرے اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کی برکت سے اس کے دل کی حاشتیں اور تمنائیں بغیر مانگے ہی پوری کر دے گا اور ابو العالمی جانتا ہے بندے کی کیا طلب ہے کیا ضرورت ہے اور کیا اس کی خواہشات ہیں اللہ رب العزت تلاوت قرآن کی فرکت سے تمام خواہشات کو پورا فرما دے گا اس رات کی خوبی اس رات قرآن اترا دوسری خوبی پواں ادرا کا ماں للت القدر آپ کیا جانتے ہیں للت القدر کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رات کیا ہے کوئی نہیں جانتا کیا اس کا تقدس ہے کیا اس کی عظمت ہے محمد رسول اللہ بھی نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کیا فضیت مدیت فرمائی ہے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں رکی، رکی، رکی، رکی، کوئی نہیں جانتا, جانتا, جانتا حتیٰ, حتی کہ اللہ کے پیار پیغمبر سے یہ خطاب ہو رہا ہے آپ کیا جانیں دلاۃ القدر کیا ہے اس کی خوبیاں آپ کیا جانیں اس کے فضائل آپ کیا جانیں اس کے رضائب آپ کیا جانیں تو کوئی نہیں جانتا کہ رات کیسی ہے کتنی عظیم ہے کیا اس کا اجر ہے اور تیسری خوبی دلاقری خیر الف شہر یہ ایک ہی رات شب قدر جو ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے کتنی افضل ہے وہ اللہ کے علم میں اللہ تعالی بندوں کو دیکھتا ہے ان کے اخلاص کو دیکھتا ہے اتباع سنت کے جذبے کو دیکھتا ہے اس کے دل کی خشیت کو دیکھتا ہے اللہ کی طرف انابت کے آئنم کو دیکھتا ہے اور اللہ اس کے اجر کو اور بڑھا دیتا ہے ایک ہزار مہینے تو کیا اس سے کہیں زیادہ ادارت اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے یہ اس رات کے تین فضائل ہیں چوتھی فضیلت نسد عبد الملائی کمر فرشتے اترتے ہیں اور جبیل امین اترتے ہیں بڑی تعداد اللہ کے اس زمین پر اللہ کے مہمان بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو اتارتا ہے فرشتوں کو اتارتا ہے جبیل امین کو اتارتا ہے مہمان جب آتا ہے تو میزبان اپنے آپ کو سجاتا ہے اپنے گھر کو سجاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرے مہمان تمہارے گھروں میں آئیں گے تمہاری سرزمین پر آئیں گے ان کی آمد کے موقع پر اپنے آپ کو سجا دو اپنے آپ کو سنبھال دو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آؤ بعض علماء نے بیان کیا کہ اللہ فرشتوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یا راج یہ انسان تو فساد بفا کرے گا <سلام> یہ انسان تو خون ریزی کرے گا اس کو کیوں پیدا کیا <سلام> اللہ نے فرمایا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے اب اللہ رب العزت ایک فخر کے طور پر فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ جس انسان کے بارے میں تمہارا کہ یہ فسادی ہوگا اور خون ریزی کرنے والا ہوگا جاؤ جا کر دیکھو وہ انسان کیا کر رہا ہے کوئی خیام میں اور کوئی سچ میں اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی پروتی سے معافیاں مانگ رہا ہے اور کوئی استغفار کر رہا ہے تو پھر جب ملائکہ گزرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کے رنگ ادا کر رہے ہوں نوافل پڑھ رہے ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں ایک حدیث ایک جملہ ہے شب قدر کے بارے میں اس کا سبب بھی یہ باتیں ہو سکتا ہے جو رات شب قدر کی ہوگی اس اگلی صبح کو سورج کی شوائیں مدھم سورج کی شوائیں مدم ہوگی اور وہ شدت نہیں ہوگی اس کا سبب میں نے یہ بیان کی اس کی روشنی میں اصل بات یہ ہے کہ اتنی تعداد میں فرشتے ادھرتے ہیں اتنی تعداد میں ادھرتے ہیں کہ سورج کا نور بھی مدھم پڑ جاتا ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے فرشتوں کی کہ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی بھی واضح نہیں ہوتی بدہم پڑ جاتی ہے تو فرشتوں کا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ استقبال کرو یہ خال کے کائنات کے مہمان ہیں اللہ ان کو زمین پر بھیجتا ہے اگر یہ مہمان آئیں اور ہم ٹی وی دیکھ رہے ہو اگر یہ مہمان آئیں ہم بازاروں کی زینت ہو خریداری میں مصروف ہو اگر یہ مہمان آئیں ہم خوش کر رہے ہوں اگر یہ مہمان آئیں ہم معشیت کے سمندر میں ڈوبے ہو تو بڑی یہ محرومی ہے تبھی تو رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے منہوری محافت ہوری من منہوری محافظ ہوری من جو شخص دلاۃ القدر کے خیر سے محروم کر دیا گیا وہ شخص ہر خیر سے محروم ہے اسے پھر خیر کم نصیب ہو اگر آج کی رات کی خیر اس کو نصیب نہیں ہے تو اس رات کی چوتھی خوبی ہے کہ ملائقہ اترتے ہیں جمیل امین اترتے ہیں اور اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر آتے ہیں اللہ کے بندوں کو دیکھتے ہیں اور جو بندے باقی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت مصروف ہوں ان کے لیے پھر استفار کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں پھر بندوں کے اپنے استفار کے ساتھ فرشتوں کا استفار بھی شامل ہو جاتا ہے اور یہ رات تو بخشش کی رات ہے گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے پھر یہ دوہرا استفار بندے کو حاصل ہوگا بندہ اپنا استفار کر رہا ہے فرشتے اس کے لیے استفار کر رہے بس اس کی رات کی عائشہ اس رات کے ہی کہتی رہنا اللہ مہینہ کا اف وفاف ہے نہیں یا رات و افوب ہے تجھے معاف کر دینا پسند ہے میں بھی سب کو معاف کر دیتا ہوں تو بھی مجھے معاف فرما دوں چار خوبیاں ہو ہوگی اور پانچ میں خوبی سلام ال euh... یعنی, یعنی سلام یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے ہر شر سے محفوظ ہر فساد سے محفوظ ہر بگاڑ سے محفوظ اس میں سلامتی کا عالم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ہی جانتا ہے یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے اور ہر بگاڑ سے محفوظ ہے ہر فتنے اور شر سے محفوظ ہے ہر فساد سے محفوظ ہے اسلامتی اور سکون کو حاصل کرو اسلامتی اور سکون کو غنیمت جانتے ہوئے اس رات کو اللہ کی عبادت سے بھر دو اور خوبی یہ شکی خوبی ہی حد کا مطلع الفجر اس رات کی خیر و برکت کا امتحان یہ شروع ہوتی ہے تو پھر یہ جاری رہتی ہے فجر کا طلوع ہونے تک فجر کا طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے معنی یہ وسیع ہے کہ شب قدر کی جو آمد ہے اس رات میں جو شب لہرۃ القدر کا جو حصہ ہے وہ کوئی محدود نہیں ہے گھڑی تو گھڑی نہیں ہے پل تو پل نہیں ہے بلکہ جب اس کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر یہ قائم رہتا ہے الفجر فجر کے طلوع ہونے سکے اتنی بسرت ہے لہرت القدر کی تو اس میں کوئی نہ کوئی حصہ تو پا لو ویسے اللہ کے پیارے بے کی سربت کے مطابق پوری رات کا احیاء کرو تاکہ جب بھی یہ رات آ جائے اور موجود ہو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائے ایک ہزار ماہ سے زیادہ کے عبادت کا ہمیں اجر دے جائے اور ثواب دے جائے برنا اللہ کے بندو رات کا آخری حصہ بہت ہی قابل قدر ہے شب قدر شروع کب ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا لیکن شروع ہونے کے بعد ختم کب ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک جبکہ عالم یہ ہے کہ خالق کے کائنات یم دن تو دنیا ہمارا پروردگار دار بھی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے آسمان اول پر آ جاتا ہے اور پھر فجر کے تھرو ہونے تک پکارتا ہے من سائل ہے کوئی سائل مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں حل من مستقبل فخر و رہو ہے کوئی گناہوں کی فخش کا طالب میں اس کو معاف کر دو حل میں ہے کوئی شفا کا طالب نہ اس کو شفا دے دوں حل میں مسترد انفار دو ہے کوئی روزی کا طالب نہ اس کو روزی دے دوں اللہ تعالی بھی آسمانی امبل پر موجود ہے اور پکار مجھ سے مانگ لو شفا مانگ لو روزی مانگ لو جنت مانگ لو گناہوں کی بخش مانگ لو تو بڑی یہ قابل قدر یہ گھاٹیا ہے جو فجر کے تھرو ہونے تک قائم ہے بڑی عظیم رات ہے ایک اور مقام پر اس رات کو دلت کہا گیا بڑی اور ہو فیصلوں کی آگاہی فرشتوں کو دی جاتی ہے اس سال کے یہ فیصلے ہیں فلاں بندہ جو بڑے بڑے کام انجام دے گا اس سے فرشتوں کو آگاہ کیا جاتا ہے اور اگر اس کی موت کا فیصلہ ہے تو موت کے فیصلے سے ہو جاتی ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بعض اوقات ایک انسان بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ اس کی موت سے فرشتوں کو آگاہ کر چکا ہوتا ہے ہمیشہ موت کو سامنے رکھو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی تیاری کرو اس کی استعداد کرو اسی استعداد کے تعلق سے اگلے جو انشاءاللہ باتیں ہوں گی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے یا اللہ اس با برکت مہینے کی برکات ہمیں عطا فرما یا اللہ تیرے میں سوالی بن کر کھڑے البول فرما لے روزے قبول فرما لے قیام قبولوں کی کا سے ہماری گھوریاں بھر دے ہمیں مانگنا نہیں آتا جو تیرے پیارے حبیب نے سے خیر و برکت مانگی ہے وہ ساری خیر و برکت ہمیں عطا فرما دے جس شر سے تیرے حبیب نے پناہ مانگی ہے یا اللہ اس اس سے ہمیں بھی پناہ خاتمہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر کے فرما دے اکول یہ تمام بیماروں پر صحت کے دعا کے لیے بھی کی گئی اللہ ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ کامرباد اور صحت عاضلہ اور دائمہ ذاتر جو ساتھی پریشان ہیں بھائی بہنیں پریشان ہیں اللہ پاک سب کو آفیت دے دیں حیدرآباد میں ہماری ایک معاہدہ خاتون ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی خواہش ان کا جنازہ غائبانہ ہو جائے تو ان کی خواہش کے احترام میں آج ان شاء اللہ جمعے کے بعد ہم جنازہ خیبانہ پڑھ لیں گے اور یہ سوال پوچھا گیا کہ وزو کے لیے پانی کا استعمال لوگ بے درخت کرتے ہیں پورا نل کھول لیتے ہیں ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں پانی بھی کر رہے ہیں اور وزو بھی کر رہے بڑا پانی ہیں بڑا پانا ضائع کر ہیں یہ نبی رسلان تھی سنت کے خلاف اور شریعت کے مقاصد کے خلاف پانی کے استعمال میں افراف اس جو ہے اس اراف کا بھی سوال سواد ہو اسراف صرف مال کا نہیں ہوتا بلکہ اسراف ہر چیز میں ہے کسی بھی چیز کا استعمال اس کی حد سے بڑھ کر آپ کریں گے تو اس کی باز برس ہو اللہ کے پیارے پہ عمر کا معمول وزو کے لیے ایک مد پانی تھا ایک مد پانی یہ سمجھیں کہ تقریباً آدھا لیٹر پانی آپ اتنے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے اور غسل کے لیے جو ہے وہ آپ صرف ایک صاف پانی سے پانی استعمال کرتے تھے تقریبا اڑھائی لیٹر تقریبا تو یہ پانی, پانی کے استعمال میں اعتدال دلائل دلائل کی دلیل ہے اور یہ اعتدال ہمیں اختیار کرنا چاہیے کوشش کریں کم سے کم پانی استعمال ہو آج کا علاج جو ہے وہ جمی سندھ کے بیت مال کے لیے جمید عالم سندھ کا جو دائرہ کار ہے وہ پورے سندھ کی سطح پر پھیلا ہوا ہے اور سندھ کے وسائل اس پر توجہ دی جا رہی ہے جن میں مساجد کا قیام مدارس کا قیام اور ریلیف غریب خاندانوں کے لیے اور پورے سندھ کے مستوا پر یہ کام چل رہا ہے یہ تین بچوں کی کفالت اور بیواؤں کی جو ہے وہ کفالت یہ پروگرام جاری ہے اور اگر کوئی بیمار آتا ہے سندھ سے یا اس کا علاج و سے اس کے لیے بحمد اللہ بیت المال قائم ہے تو آج کا اعلان بیت المال کے لیے آپ بھرپور طریقے سے تعاون کیجیے گا تاکہ ایک اچھا اماؤنٹ حاصل ہو جائے, جائے اور سال بھر کے جو مسائل ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کی جائے اللہ تعاون کی توفیق دے اور اس کو صدقہ داریہ بنائے انمد اللہ محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبطوه ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الأمور مهدثاتها وكل موضة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ صلی ابراہیم والر اند الد اللهم صل على محمد والم محمد کما بارک ابراہیم والا علی براہیم ان حميد المجید ربنا لا تعافلنا إن نسينا أو وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تأخذ لنا به ضعف عنا واخفرنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين رب اغفر ورحمنا أنت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على